اخبار اور جو چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو فیشن شوز ہیں یہ دکھائے جاتے ہیں دکھنے والے کو لگے گا کہ شاید اس ملک کے اندر یہی کام ہوتے ہیں جبکہ ہماری اکثریت وہ ہوگی پاکستان کی جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بےودگی ہے کیا یہ فضول چیز ہے کیا وہ پاکستان کے دو تین شہروں کے کسی کونے والے علاقے کے اندر کسی پوش ایریا کے اندر وہ سب ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ شور مچانے والی جگہوں پر وہ دکھایا جا رہا ہے ایسا <سلام> لگ رہا ہے نتیجہ <سلام> یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں لگتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی پردے کے خلاف کس قدر کلام کیا جاتا ہے آزادی آزادی آزادی پردے کے اوپر پابند کر دیا ان کا گلا گونٹ دیا یہ <دیا, خر> کر دیا وہ کر دیا نا یہ سارے ہوتے ہیں ابھی کچھ ایسا پہلے سروے ہوا ہے کہ پردے کو لائک کرنے والے کتنے ہیں اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں اور خاموش رہنے والے کتنے ہیں یہ سروے انٹرنیشنل سروے تھا نتیجہ یہ تھا ایٹی پرسینٹ سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے عورتوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ پردے میں نکلے دو چار پرسینٹ وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری نظر میں برابر ہے جیسے مردی نکلے اور بکیا نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے یہ تھی اصل حقیقت لیکن جو دکھنے میں نظر آتا ہے جہاں اس کا شور ہوتا ہے وہاں سے کیا پتا چلتا ہے وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ ہر بندہ یہی کہہ رہا کہ نہیں جنا پردہ پھاڑ کے پھینک دو اور اس کو ختم کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو جس دن یہ سروے آیا نا نہ یہ کسی چینل پہ تھا نہ یہ کسی اخبار میں تھا نہ یہ کسی اور جگہ تھا یہ جو دین کا درد رکھنے والے اور اسلام کو بھی اپنا کچھ زندگی کا حصہ سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر جو نا وہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو اصل حقیقت یہ ہے پردے کو پسند کرنے والے اپنے گھروں میں پردے کا لحاظ کرنے والے اپنی عورتوں کو پردہ کروانے والے پاکستان کی اکثریت مسلمانوں کی کیا چاہتی ہے